بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا اللہ سے کہ بے شک تمہارے پاس اس مصیبت کی خبر آئی جو چھا جائے گی او جو اتنے ہی منہ اس دن ذلیل ہوں گے کام کریں مشقت جھیلیں جائیں بھڑکتی آگ میں میںایت جلتے چشمے کا پانی پلائے جائیں گوئی ان کے لیے کچھ کھانا نہیں مگر آگ کے کانٹے لو سی او کہ نہ فربہ لائیں اور نہ بھوک میں کام دیں جو اتنے ہی منہ اس دن چین میں ہے لسائی اپنی کوشش پر راضی نسی نئی بلند باغ میں لا کہ اس میں کوئی بےحدا بات نہ سنیں گے اذا اس میں رواں چشمہ ہے سرو فو اس میں بلند تخت ہیں اور چنے ہوئے کوزے فن اور برابر برابر بچھے ہوئے قالین ازم سوفن اور پھیلی ہوئی چاندنیاں تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا گیا پوسیا اور آسمان کو کیسا اونچا کیا گیا او لو کو کیسے قائم کیے گئے سو پور زمین کو کیسے بچھائی گئی تو تم نصیحت سناؤ تم تو یہی نصیحت سنانے والے ہو لس تم کچھ ان پر کڑبڑا نہیں الا من وکفر ہاں جو منہ پھیرے اور کفر کرے اللہ اللہ بل اکبر تو اسے اللہ بڑا عذاب دے گا نئی لئی نشک ہماری ہی طرف ان کا پھرنا ہے تم ان لئی بے شک ہماری ہی طرف ان کا حساب ہے